وہی ہے کہ اپنی بندہ پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں ان دھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے اور بے شک الف لے تم پر ضرور مہربان رحم والا